میں یوم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 لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور یہ ٹاپک ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے ڈیات الانام کی آیت نمبر انیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان قرآر بلح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وہی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے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 وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس پہ میں کئی دفعہ پورے پورے لیکچرز دے چکا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو یو پہ چینل کا ایڈریس ہے تو اس پر جب سور عالم کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ آئی تھی لقد من باسیم یتل آیا محمول کتاب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 وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے خصوصاً جمعے کا خطبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سلاد کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے امپورٹنٹ باتیں وہ کیا تھی اما بعد باد خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے خیر الحدی حجیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شکر المور اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں بک اللہ محدم اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بدعتیں ہیں وک اللہ بدر تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں بک اللہ فنار اور تمام گمراہیا دوزخ میں لے جانے والی ہے تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں کچھ مسلم امام احمد اور سن نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے دوسری صحیح حدیث جو آج کے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے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 اور صحیح مسلم کے کتاب المان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچاسی نمبر پیس ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان انبیاء پر ایمان لایا کرتے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وہی کا معجزہ قرآن کا موجزہ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 قرآن کی وجہ سے ہدایت دیتی دی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ایک ایک بندہ کرسچنز کے ٹیمپلز میں جا کے دعوت پیش کر رہے ہیں جو انہی کے پریسٹ جو ہیں جس کے اور کرسچنز کے مسلمان ہو کر ایون ہندو بھی مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر یہ اب ہماری بکتی بغت ہے کہ سب کانٹینٹ کے اندر مولوی ہمیں یہ پڑھاتا ہے قرآن پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں اس کو پتا ہے جب قرآن پڑے گا تو ہمارے والے عقیدے نہیں رکھے گا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 صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سندیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس اور چھ دو سو اٹھائیس اور احادیث کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا غدیر خم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 کہ ہم یزیز سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جامعہ ترمزیم میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہم بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کی اور افزیوں نے خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے زیر بن ماویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالی معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے چھٹی حدیث صحیح بخاری کی اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے کیوں کہ یہ جو غدیر خوم کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے اہل سنت کی سئی صنعت کے ساتھ ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ رام علی امردوان سے پوچھا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں نبی اولا من انفسہم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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے چیپٹر کے اندر کہ عبداللہ بن بھی نبی کافا ردی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 86 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ان سے سیدنا طلحہ اللہ اللہ علیہ نے پوچھا صحیح بخاری کتاب المغائس مغازی چار ہزار چار نمبر ادیس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 اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں اور نہ ہم جو ہے محفوظ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ خطرناک چیز ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ ہم ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرنے والا ہے معصوم پروفٹ کے بعد کوئی نہیں ہے پروفٹ از دی اونلی پرسنالٹی امنگ دا Muslims جو ہمارے لیے اتھینٹک ہے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 وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو روج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل کر دے گا پستی کا شکار کر دے گا جس کی آٹھ زندہ مثال امت مسلمہ ہے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جواب شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن بالکل ایسا ہی ہوا ہے سابق رام علی مدوان کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا اور بعد کے لوگوں کو کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ضلیل کر دیا وَتُعزُّ مانتشاو وَتُذِلُّ مانتشاو. اور آٹھویں حدیث ہم میں سے ہر انڈیویجل کے لیے ایک امپورٹنٹ ترین حدیث ہے انڈیویجل لیول پر انفرادی طور پر وہ صحیح مسلم میں کتاب تہارا چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے اور راوی ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نمو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حجت ال یا قرآن او اللہ کا الرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے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 قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ اللہ خیر سب تو یہ آٹھ احادیث تھی اب ہم آتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کی طرف پچاس آیات پر مشتمل جو ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہے دس بڑے ٹاپکس کے اندر پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اس کمفرٹ کے اندر امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن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 جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں اسی چیز نے علماء یہود اور نسارا کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا ادر وائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تو میں ڈیٹرانومی چیپٹر کتاب السطنا اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ موجود ہے کہ اے بھوسا سلام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 ع علیہ السلام کے والد بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے والد تھے ازم موسا کے بھی والد تھے تو یہ کافی ساری سملیرٹی موس علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے تو میں نے دوسرا نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے انجیل اس میں جو گاسپل آف جان ہے یونا کی انجیل باب نمبر چودہ وہ نبی السلم کی پرڈیشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے ہواریوں میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی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 تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واض علم قرآن کے آ جانے کے بعد بغیم بئ نہ آپس کی ضد کی وجہ سے وہ مئی فر بی آیات اللہ فن اللہ سری الحساب تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے بڑی دھمکی ہے اس کے اندر آیت نمبر چھ سر عمران آیت نمبر پچاسی وم تبھی غیر اسلامی دینا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 حقاتین حق جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے ولا تم تم نہ اللہ مسلمون اور دیکھنا تو میں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرماوردار کی حیثیت سے مرنا یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر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 پھر کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو تیسرا ٹاپک دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سعید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات حجت اور دلیل نہیں ہے اس پہ بھی دو آیات ہیں آیت نمبر نو سورت النساء آیت نمبر 59 یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے اس ٹاپک پہ یا الذین اتی اور اللہ و الرسول اول امری من کم اے ایمان وال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 ردو اللہ اور رسول تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اسلاف کا نظریہ اسلام دس اس میں ایگزامپل دیے میں نے لیکن یہ کس کے لیے ہے ان کن تم تک من اب آخر اگر تم واقعی اللہ پر اور کیا کے دن پر ایمان لاتے ہو تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے ادر وائز تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے ہی لگے رہو گے خیر اسی میں ہے تمہاری بہتری طویلا اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کس کا انجام؟ اتی, اللہ و اتی الرسول کا انجام باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے ات اللہ و اتی الرسول میں اجتہار بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ چوتھے نمبر پر ہے وہ آگے چل کے آ جائیں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 صرف محبت نہیں کرے گا وہ یب فل کو محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا تمہاری مغفرت کر دے گا رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اتات کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں فم تبل اگر یہ منہ پھیر دیں فم اللہ کافرین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 آیت نمبر گیارہ سورت اللہ کی آیت نمبر ایک سو سولہ وہ انترا منفی ارب اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا یو بلو کا ان سبیل وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیونکہ اکثریت گمراہی پر متنی ہے اس وقت 1.75 بلین کرسچنز ایسا ان مریم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام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 تب علم ون ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی جی میرا دل یہ کہتا ہے جی میرا وجدان یہ کہتا ہے الا اور یہ نہیں مگر اٹکل پچو چلاتے رہتے اپنی طرح سے زربے تقسیمے لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے النجم کی آیت نمبر 28 آئند نمبر بارہ وہی علم اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا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 اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کرتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ کہنا شروع کر دیں ہم دو جمع دو چار جتنی امپورٹنس بھی قرآن و دیس کو نہیں دیتے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے فارمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتے دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑیوں اور داڑیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکا کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں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 جو ٹین کمانڈمنٹس کا قرآن ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں آئد نمبر 23 سے لے کر انتالیس تک تورات انجیل ان جھیل و قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس میں نائنتھ کمانڈ یہ ہے ولاد تک فوصلہ کا بھی علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے بے شک کان آد عقل اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے فائدے والی چیز دل ترجمہ بال لوگوں نے کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں وہ قلب کے لیے عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل اکل اکل والی فی فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بجیا کو نچوڑ جو نکلتا ہے تو یہ فواد کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں اور علم دو ہی ہیں جو ان تین حوال سے حاصل ہوتے ہیں ایک ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو سورت البقرہ میں چوتھے رکوم آخری یاد ہے فعما یا اتین کو منی ہدا بھی تو منہا اے آدم الاسلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر فعما یا اتین کو اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی فمن تب یا یا فلا خوف یا سنون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 اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالی نے یہ چیزیں ڈال دی تھی لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے دس ہزار سال رکھے دس ہزار سال جیسے آم کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی وہ بلوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں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 اللہ یق اللہ بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے تو علم والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتے ہیں پانچواں ٹاپک دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سرچشموں پر ہے نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں ان سے ڈرائیوڈ ہو تو آیت نمبر سولہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علمین رسولہ بے شک مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا فم انہیں میں سے اور ان کا منصب کیا ہے یتنو علیہم آیات ہی وہ اپنی یعنی اللہ تعالی کی آیات ان پر راوت کرتے ہیں وہ یزت اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں وہ علی محم الکتاب اول پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان قانو قبل رفیع مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون کرام کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کرام کھلی گمراہی میں تھے اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے ان سے تو کتاب اور سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو تب ہم گمراہی سے بچیں گے تو الحکمہ سے مراد پرائمری تو قرآن ہی ہے کیونکہ سرحب علی اسرائیل کی آیت نمبر انتالیس میں بھی آیا کہ یہ ہے وہی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں قرآن پہلے نمبر پر حکمت اور دوسری تمام اہل سنت کی تفاسیر میں حکمت سے مراد سنت ہے آیت نمبر سترہ سوریہ کی ایک سو چونسٹھ نمبر آئے تھی اب آیت نمبر سترہ سورہ یونس کی ففٹی سیون نمبر آئے تھے یادور اے ساری انسانیت بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واز ایک واز کرنے والی چیز وہ شفا الماف سدور اور یہ وہ کتاب ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری کیا ہے شرک اس کا علاج ہے اور دوسری دنیا پرستی وہ ہدم اور رحمت المنین اور اگر کوئی مانگ لے آئے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت اور رحمت ہے سورت البقرہ کی آد نمبر ایک سو پچاسی شاہ رمبان اللہ فی القرآ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن یعنی رمضان کو فضیرت قرآن کی وجہ سے ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں میں ڈریس کر دوں بعض لوگ وہ آئے پڑھتے ہیں یو دل بھی کثیر کثیر اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اس کو غلط کانٹیکس میں بیان کرتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے وہ کافر ہے پکا کافر ہے وہ پوری آیت پڑھے وہ ما دل بھی الاسکیم اور وہ پوری بات ہے کہ وہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے وہ کہتے تھے اس کتاب کے اندر مچھر کی مثال کیوں آئی ہے اتنی بڑی کتاب کے اندر اللہ اتنا بڑی ذات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 تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ وہ فاسق تھے جنہوں نے کتاب اللہ چھوڑ دی تھی مذاق اڑا کے کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جائے گا یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا حدل داز پوری انسانیت کے لیے دایا تھا یہ کتاب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور وہ کہتا ہے متقین ہے پہس کے لیے میں نے بتا دیا پہزگار کا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے اس سے مراد ہے جو واکرت کی جواب سے ڈرنا چاہے اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اور یہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہدل ناس آ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے ہے ہے کوئی نہیں ہے اس میں تو فرقان اور اس کتاب کے اندر روشن دلائل ہیں ہدایت کے بل فرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ ناؤ دس از فائنل ٹیسٹیمنٹ جس پر اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پرکھا جائے گا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 پرافٹ کے مقابلے پر تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے آیت نمبر اٹھارہ یہ ایک سو پچاسی نمبر آئے تھی سورت البقرہ کی اب آیت نمبر انیس سورت الاحقاف کی چار نمبر آیت یہ منکرین سنت اور منکرین حدیث کے لیے پرانے پاک میں سمجھے ایٹم بم کی طرح ہے ان کے اوپر گرتی ہے اسی لیے ادھر ڈالی میں نے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 کتاب کو الگ منشن کیا علم کے اثار الگ سے منشن ہوئے اگر تم سچے ہو تو دو چیزوں سے بات کرو ایتونی بھی کتاب قبل اس کتاب اللہ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے بات کرو او من علم یا علم کے اثار چلتے آ رہے ہو اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو تو ہمارے بھی بعض بے وقوف مولوی حجت حدیث ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیثیں پڑھ رہے ہو بھائی وہ بخاری کو مانے تو تب تو قرآن سے دلیل پیش کرے ان کو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 جیسے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا اس پہ مسلمانوں کا اجماعی تباتر ہے حنفی شافی مالکی شیعہ سنت کے بھی سارے گروہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں اور چند ایک عرب علماء نے یہ کام شروع کیا چودویں صدی کے اندر آ کے تو ادھر ہی لوگوں نے خود ان کا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بدعت اتن نجدی یہ نجدیوں کی ایجاد کی بھی بدت ہے تو فوراً رد بھی کر دیا تو یہ عملی تواتر اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس پہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے سیدیز بھی موجود ہے اللہ دفرت کے اندر تو تواتر کو ہم مانیں گے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا خلاف ہوگا پھر نہیں پھر ہم کتاب اللہ اور سنت کو مانیں گے اور یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھ دیا ہے وہ من کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دو ہمارے لیے ایبسولوٹ سورس آف نالج ہیں قرآن اور سنت اور دو رینیٹو ہیں اجماع امت اور اجتہاط یہ قرآن و سنت سے ہی نکلے ہیں ڈرائیوڈ ہیں اور وہ کیسے المسترک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا یعنی میری امت جب اجماع کرے گی تو وہ حق پر مبنی ہوگا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 جو بھی غلامت قادیانی دجال کے بارے میں کسی قسم کی انٹرپرٹیشن کرتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے وہ اسلام سے خارج اس پہ اجماع ہوا اجماع کیا مت تک جاری رہے گا اور چوتھی چیز ہے اجتہاد اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے انتقال خون کا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے قطبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ آزا کی پیمد کا مسئلہ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 ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں تو اگر یہ امام علیفا کے مقلد ہے تو امام علیفا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم سے دکھائے نا ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ للہ المصنف ابن بھی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں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 تو علماء سے مسئلہ پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے باقی تو اپنی سیچویشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ترتیب تو اہل سنت اور اہل بدت کا کیا اختلاف ہے اہل بدت اپنے مولویوں کے اجتہار کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہچ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہا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 اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر بیسینا سورت الن کبوت آیت نمبر 69 جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اور اللہ تعالی نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بار تو نیت کر کے نکلے تو صحیح اللہ تبارت اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا سلمان فارسی کہاں سے چلے آتش پرست پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تو کوئی کرے آیت نمبر اکیس سورہ سعود کی آیت نمبر انتیس یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے کتاب انزل نہ یہ وہ کتاب ہے جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اللہ کا آپ کی طرف مبارکن جو بابرکت ہے ڈب درو آیاتی ہی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں والی یہ تک کرا الباب اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے ہر انسان جس کے پاس عقل ہے کیوں کہ بخاری مسلم کی مدت والے دیس ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی تو اگر عقل والے صرف مولوی ہے پھر تمہاری موجے لگ گئی اگر پھر تو سارے ہم جنتی ہیں ہمارے پہ تو گرفتھی کوئی نہیں ہے تو اگر ہم ہاں بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں پھر ہر بندہ کل استعمال کرے گا کتاب <tip> <tip> سنت کے دائرے کے اندر اندر تو قرآن پاؤ جو باطل نہیں داخل ہو سکتا کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اوڑھ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا پکڑا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں دے پکڑا جائے گا آیت نمبر بائیس سور قوف کی سینتیس نمبر آئے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 سیدنا و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی فوراً قبول کر لی کیوں؟ لمن مرد کانو قلب ان کا دل مردہ نہیں تھا انہوں نے زمانۂ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو دیا نہیں دوسری بات ہے او القسم آنا ہوئے یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی سہیزرا عمر تو چھ سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی سنتے رہے سنتے رہے سمجھ آ گئی جسے مجھے بھی اکتیس سال لگے تو پھر بات سمجھ آئی جاتی ہے آیت نمبر تیئیس سورت اللہ کی آیت نمبر چھتیس انما نما یس تجیب بے شک ہاتھ وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں ول موتا اللہ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 اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو اگلی آیت سورہ حامی سجدہ آیت نمبر چھبیس اور یہاں پر آیت نمبر چوبیس وقال اور کافر کیا کہتے ہیں قرآن اس قرآن کو مت سنا کرو مت سنا کرو ایا کا نا ابدو کا نستا پھر تم تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا پھر تم یالی مدد یا شہ عبد القادر جیلانی شعین تو نہیں کہو گے پھر تم کہو گے یا حیو یا قیوم بھی کا اس مت سننا قرآن کو یہ کافر کہتے تھے ولغوفی لہم تغلبون اور شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ تمہارے غالب آنے کی ایک ہی صورت ہے قرآن کا تو تم علمی تعول پہ مقابلہ نہیں کر سکتے رونا ڈال دو لڑائی ڈال دو جھگڑا ڈال دو کوئی بات قرآن کی سنے ہی نہ کیونکہ جو سنے گا وہ سیابی ہو جائے گا اس زمانے میں تھا. آیت نمبر پچیس صورت الملک کی آیت نمبر دس ان لوگوں کا قیامت والے دن کیا حشر ہونے والے جو کہتے ہیں گال نہ سنو گال نہ سنو بو کنا نسما فی اصحب سغیر یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اگر دنیا میں ہم بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے اس سے اگلی آیت سات ہے فاتر فو بخلی اسحاب سعیر انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو ان کے اوپر اصلی جرم کیا ہے بات نہ سننا اور اکل استعمال نہ کرنا ٹاپک نمبر سیون قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن ہی نہیں ہے دعوت و تقبیر دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر اتاب اللہ آیت نمبر چھبیس جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی رحمان الرحیم علیہ حاد القرآن ومن آیت نمبر 19 صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں تمہیں ڈر سنا دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے مولویوں کی لکھی بھی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے یہاں کیا ہوا ہے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں ٹیک مکتبہ فکر نے فضان سنت پکڑا دی ہے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 وہ مان لے گا آپ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ یہی سورہ سور قعب ہوا کرتی تھی پینتالیس آیات ہر جمعے کا خطبہ صحیح مسلم کتاب الجمہ انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار پندرہ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ سور قعب اس کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے آیت نمبر اٹھائیس سورت الفرقان کی آیت نمبر باون فلافرین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کرے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 تو آپ سے سلم نے اس کتاب کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیا اور آیت نمبر انتیس سورہ حمیم سجدہ کی تینتیس نمبر آئے وہ من احسن اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا کتاب اللہ کی طرف بلانا ومین سال اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی وقالا من المسلم اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں شاہول الحدیث بڑے بڑے القاباد دو مینا لگا لے اپنے ساتھ پروٹوکول نہ لینا شروع کر دے کہ اننی من میں بھی عام مسلمان ہوں میرے اندر بھی کوئی زیادہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ میرے دو سینگ نہیں نکلے ہوئے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور نبی سرم اس کی پریکٹیکل مثال تھے. جب بھی صحاب کرام کا کوئی معاملہ ہوتا تھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں قصبۂ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹانیں توڑ رہے تھے بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ آپ کو اپنی کمیزیں اٹھا کے بتائی پتھر باندھے ہوئے نبی نے اپنے مبارک کرتا اٹھایا دو پتھر باندھے ہوئے تھے یہ ہے احسن اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے عام لن خود بھی نئے کام کرے اور مسلمین اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا ٹاپک نمبر آٹھ قرآن حکیم سے دوری یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن و سنت کو پڑھ کے تو ہدایت قبول کرتے یہ آ گیا جناب مسئلہ حل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ٹاپک نمبر آٹھ پرانے حکیم سے دوری اور آخرت کی ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دند پیروی ہے سیدھی سی بات ہے اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی اس پہ مارا ہوں پورا ریسرچ پیپر ہے اندا دن پیروی کا انجام تو اس کا انجام یہ ہونا ہے یہ دیکھ لیں آپ پرانے پاک سے آیات سورہ لکمان آیت نمبر اکیس اور یہاں پر آیت نمبر تیس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 ہم لوگ اسی چکر میں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن چودہ سو سال کو کتاب ہے تو چھوڑو اس کو پھر یہ قیامت تک کے لیے رولز ہیں کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے تمام کے لیے اس میں رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ فٹ اس کو گفٹ تو جو بھی آج یہ بات کہے گا ہم اپنے بزرگوں کے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے فرقے کے بزرگ ہوں یا اپنے مذہب کے بزرگ ہوں اس میں داخل ہے اولمکان شیوتان اللہ تعالی فرماتا ہے کیا بھلا شیطان اگر ان کو دوز کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہی کہتے رہیں گے ان کو نظر بھی آ جائے گی یہ چیزیں سیدھی سیدھی شرک ہیں یہ ہماری نماز کا طریقہ سیدھا سیدھا بخاری مسلم کے خلاف ہے تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے آیت نمبر اکتیس سورہ التوبہ کی بھی آیت نمبر اکتیس ہے من یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا اہل سنت کی تمام تفاصیر اٹھا کے دیکھیں اس میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور حرام کیوئی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے آج بھی دیکھ لیں یہ ویٹیکن سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوئے اس کے پاس حرام اور لال کا اٹھتیار ہے کیتولی کریشن سے آپ پو اور بخاری مسلم کی متف ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے سابق رام علی امردوان نے پوچھا یار یہ وہ لوگ کون لوگ ہیں کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون براد ہے تو یہود سارا کی ایک بڑی بیماری یہ تھی آیت نمبر بتیس سرت الفرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک یہ رکت انگیز ترین آیات ہے قرآن پاک کہ جو اتنی چیخو پکار کے بعد بھی کتاب و سنت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ظالم اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ آگے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں کیا کہے گا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 تخیل فلان خلیلا اکاش میں جی جی جی کمر چحقی لگ گئے ہو کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ دوستی بڑا گرک کرتے ہیں آگے آ رہے اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ کے بعد بعد اس جانی یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا وکان ال انسانی خزولہ اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے جارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے یعنی یہ شیطان کے جنٹ ہیں اس طرح کے دوست من جنتی بدناس انسانوں میں سے بھی ہے جنوں میں سے بھی ہیں شیتان اب اگلی بات خطرناک ہے وکال اور رسول اور رسول اللہ شکایتن کہیں گے یا قوم یار میری میری نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا مولی جس کی شکایت امام کائنات سعید الآرین شفیع المز نبین امام المسلیم سئی دن و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفات کون کرے گا آیب نمبر تینتیس سورت الاحزاب کی چھیاسٹھ سے لے کر اڑسٹ تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس آ یَوْمَ تُقَلَّبُ تُقَلَّبُ تو فِي تو قیامت والے دن جب ان کے تیرے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر یقولو يَا لَيْتَنَا کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اللہ وہ اطاََ رسول کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم وکال اور کہیں گے ربنا اے رب ہمارے بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے سادت مند بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے وہ قبرانا اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے جی یہ مفتی اعظم ہند ہے یہ مفتی اعظم پاکستان ہے کبرانا صحیح ٹرانسلیشن ہے کبرانا سو اللہ ہم ان کے پیچھے چلے آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگ جو ادھر حضرت صاحب جوتیاں اٹھائی دیتے ہیں نا تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر اور وہ آگے آ رہا ہے ہیں سبیلا تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہمارے بزرگوں نے رب اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے دگنا عذاب دے ان کو لم کبیرا ان پر بڑی لعنت اے اللہ یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ جیسے امام بہاری ہیں امام مسلم ہے وہاں ادعود امام تر امام نسائی امام امن ماجا امام عنیفا امام شافی امام مالک احمد بن بینمبر یہ بڑے بڑے بزرگ ان کی بات ہم نہیں کر رہے ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں جب ہم عیسائیوں کو کنڈم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں کبھی ویم بھی آتا ہے کہ ہم حضرتیسا کے خلاف بول رہے ہیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ المائیدہ کی آیت نمبر سترہ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 نواں ٹاپک قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت صراط مستقیم کی پہچان اور واحد ناقابل معافی جرم کی نشاندہی آیت نمبر چونتیس سورہ آل ران کی ایک سو تین نمبر آیت واہ تسیم بل جمی تفر رقو وزیر خون کی حدیث یاد کر لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس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 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو اس پر فخر محسوس مت کرو فخر کس پر محسوس کرو اگلی آیت آیت نمبر پینتیس سورت الحج کی آیت نمبر اٹھتر ملت ابھی کم ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سلمس جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من ابل اس سے بہت پہلے وہ فی اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اپنے آپ کو مسلم کو جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم لفظ مسلم کہتے ہیں وہ ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹٹ چکو تو پھر کیا ان بچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آیت نمبر 36 سورت الرام 159 نمبر آیت بہت ڈینجرس ڈینجرس ترین فتوا دین افرقین بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے بنائے وکانوشی اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستا بن ہمفی شاہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان نما امر ہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد بڑی دھمکی ہے اس کے اندر نبڑنا ہے انہوں اللہ نے سپرد کر دیو چمڑی لاؤں گے دی نے ان نما امر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد سنما یو نبی ہوں فلون پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے دنیا میں پھر کہ بنا کے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی آیت نمبر سینتیس سورت الانام کی ون سسٹی ون سے لے کر ون تھری تک آیت یہ ہے ہمارا دین پورا ان تین آیات کے اندر چار آیات میں امن ہدانی ربی الا سروتم مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا ملت ابرا ہی محنیفا وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر کائم ہے وہ ملت کیا ہے حنیفا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا حنیفا ایک حنیفا ہے وہاں وہیفا والا وہ ہے آتی ہے اس کے اینڈ پہ اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے یہ بال لوگ ادھر سے کہتے ہیں کہ منفی ہے یہ نہیں ہے وہ حنیفی بنے گا پھر انفی نہیں بنتا حنیفی بنے گا اس میں وہ شرک نہیں کرتے تھے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے دن کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے سلاسکی و محیاتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل مائتی اللہ لا شریک اللہ اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرات وہ بھی دالی کا اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ ان اول مسلم کے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں مسلم ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 سورت اللہ کی آیت نمبر 153 ففٹی تھری وہ انا ماضا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے تو اسی کی پیروی کرو ولا تب ہوں ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فتح فر رکھو بکم یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے ذالک کا وساکم بہیلا اللہ کم تتکون یہ ہے وہ چیز ذالکم وساکم بیہیلا لعلکم کم جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جوابدہی سے کیا وسیعت ہے سرات مستقیم ایک راستہ یہ کہتے ہیں چاروں یاک پانچوں یاک میں ایک راستہ سرات المستقیم سرات الدین انام علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہے وہ راستہ ایک ہے امام کائنات سیدنا محمد رسول وسلم کا اللہ ہے راستہ جو تمام انڈیا کا راستہ اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی فش بون ڈاگرام بنائی پھر آپ دوسرے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پہاڑا فرمایا احترامات کی بات ان یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں بصیت کرتا ہے حضور بھی فرما کے میرا ایک ہی راستہ ہے اور یہ جی, سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں انفی قادری، چشتی مالکی سور بردی او بھائی ایک راستہ ہی نو جسرم تک جاتا ہے اگر یہ راستے بنانے ہوتے ہیں نا تو پہلے چار راستے وہاں بنتے ہیں ایک صدیقی ہوتا ایک فاروقی ہوتا ایک عثمانی ہوتا اور ایک الوی ہوتا وہ تو چار کو نہیں بنا کے گئے یہ بار میں راستے بنائے لوگوں نے آیت نمبر انتالیس سورہ الزمر پینسٹھ نمبر آیت ولاق اولی کا ولی قبل کا اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وہی کی گئی تھی ل ان کہ اگر تم نے شرک کیا لحبن کا سرین تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال قارت کر دے گا اور تم خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ پروفٹس کو ڈریس نہیں ہے پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں آیت نمبر چالیس صورت النساکر ایک سو سولہ ایک سو سولہ میں بھی ہے اور اڑتالیس نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا یہ آخرت کے دن کا دنیا میں معاف کر دے گا صورت الفرقان کے آخری رکن میں آئے کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا لا تبدیل علی کلمات اللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت مت الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار لا تبدیل علی کلمات اللہ بخاری مسلم کی متبل حدیث ہے جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزک کی طرف جاؤں گا آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزک کا گروہ کرے گا یارسول اللہ بس دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے وہ کبھی نہیں جائیں گے قرآن کو قرآن نے کن کو روک رکھا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يغفر وَن يشرق بے شک اللہ تعالیٰ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا وہ یقین نظال اور اس کے علاوہ جتنے گنا ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا میں یشرک بللہ اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقط بلال وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا سورت الحج میں آتا ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیچڑے ہوائیں اڑا دیں بخیرتے گرے وہ لہذ بل اکتالیس نمبر آئے سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر اِنہو میں یشرق بلّہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ جمنا تو بے شک اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, النار اس کا دوزخ ہے من انصار وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیہ بالله حتا کہ سید المز والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی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 اور ڈنڈونا پیتا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک ختم ہو گیا ہے شرک, شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے صحابہ رام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خدشہ نہیں بخاری مسلم کی مطلب حدیث ہے مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رام وہ تو سو فیصد شرک سے محفوظ تھے پھر ان کے پیٹرن پہ کیا تک جو گروہ رہے گا وہ شیر سے محفوظ رہے ورنہ بہاری اور مسلم کی متفق مطلب حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ کے تک حق ہاں پہ قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور ابو ابود کی صحیح حدیث ہے کہ بہتر فرقے میری امت کے دو زخم جائیں گے ہمیشہ کے لیے دو زخم لے جانے والا عمل کون سا ہے شرک صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شفات قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں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 اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھے سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہر اس اختیار کیے جا سکتے ہیں بت عامر البر تک ہوا دیکھی پر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو میں <تصفح> کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے بالکل جائزہ لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا غائب میں پکارنا غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے نہ قابل معافی جرم ہے اپروپریٹ نستعین کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ جی مسالے دے رہے ہو جی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے پکارے وہی ضرور پکارے ظاہری اسباب اختیار کرے اس کا تو حکم ہے جانا ترمزی میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توقل کرو اسباب کا اختیار کرنے اس کا تو حکم ہے پھر اللہ پر توقل کرنا ہے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 لیود ہیرا دین ک اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوز کیا وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ الحق حق کے دین کے ساتھ مبوز کیا کس لیے لیود ہیرہ دین اکلی تاکہ تمام جھوٹے ادیاان کے اوپر اس کو غالب کر دے بلوکری ہل مشرق چائے مشرک اس بات کا برا مانے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے ان شاء اللہ تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا آیت نمبر ترتالیس صورت النحل کی آیت نمبر چھتیس ولق داخنا کی کلی امت رسولہ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ بجب تاوت کہ عبادت کرو اللہ کی اور تاغوت سے اجتناب کرو جھوٹے خداؤں سے شیطان سے اجتناب کرو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 جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ اللہ کی عطا سے بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ وہ عطا ہی نہیں فرمائے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احمد میں اور الدب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری ایک صحابی نے فل بدی زبان میں حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ شکتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ مدا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اس میں نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کی تالا نہیں منیا کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی تال سے ہی مانا ہوگا صحابی تھا وہ مشرق تو نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی منا فرمایا پھر فرمایا بل پل ال ماشاء اللہ بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو اور ہم الحمدللہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہتے یہ حضور کی توئین نہیں ہے حضور نے منع فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تو حضور نے اپنی خود توہین کروائی کے سجدہ کروانے سے روک دیا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہاں, انجی عمرہ گالیا ہاں. تو اس, اس عشق کے چلے تو حضور نمبر لینے دیتے نا آپ <تصفح> نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا کہتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتا اس لیے یہ کرتے ہیں تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی نعوذ باللہ ہمارے اپنے کرائٹیریا نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں کرائٹیریا ہیں ہم وہ مانیں گے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفغل حدیث ہے صحابی کا گیدا بتانے لگوں صحابی کا گیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعید اللہ آسم اللہ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 ہم اپنے رب سے مل گئے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں یہ سیابی کا گیتا یہ دیکھ لیں تو لگائے فتوا سیابی کے اوپر ان کا ان کے دماغ میں اس طرح کے قیدے نہیں تھے یہ تو جو ہے یہ جو برسگیر پاکو ہند کی پیداوار یہ قیدے یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفصیلوں میں ہمیں مسئلہ علم گیا مسئلہ حضر و نازر مسئلہ تقلید یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہے یہ تو بعد کی شروع ہوئی ہوئی بیماری ہے تو کیسے ملتی ہیں ہمیں پرانے بزرگوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا تو یہ بات یاد رکھیں اصل جھگڑا کیا ہے غائب میں پکارنا شرک ہے اختیار ہے یا نہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک بارش کون برساتا ہے اللہ, اللہ, اللہ اختیار کس کو دیا ہوا ہے فرشتوں کو بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے اللہ اللہ اللہ اگر میں کہوں یا می بارش برساد ہے شرک ہو جائے اللہ کے عزم سے برسات ہے جو اللہ نے تجھے اذن دیا ہے تب بھی شرک ہو جائے گا کیوں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسکا کی نماز سکھائی ہے اس کے لیے لہذا یہ شرکیہ نعت ہے جو چل رہی ہے نعت کے ہم دشمن نہیں بخاری مسلم کی متفغ علیہ حدیث ہے سیدنا حسان اللہ ثابت حضور کے لیے نعتیں پڑھتے تھے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ روح بدھ کے ذریعے ان کی مدد فرما تو نات سے ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن شرکیاں نعتیں فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے یہ وہ جو تبلی جماعت کے بھائی ہیں جن جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ سیدھا کرے تو وہ اب وہ ان کا بھی کیا قصور وہ مفتی سعید صاحب ہے انہوں نے لکھ دی ہے کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے وہ کہ مفتی صاحب نے لکھی ہے یہ تو پتا چلے گا نا قبرانا سادا تنا کیا ہونے والا ہے مفتی صاحب نے لکھ دی مفتی صاحب کی خبر میں تو نہیں جانا مفتی صاحب نے پکڑ کے سود کو اسلامک بینکاری کا نام دے دیا تو مفتی صاحب نے لکھی ہے اب سود لالو گے تو یہ بات نہیں ہے یہی مفتی صاحب کہ نا کہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرے گا موڈی صاحب تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں مفتی نہیں ہمیں نظر آئے گا جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں پہ ڈال دیں گے تو فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم ائے میں پکاریں گے شرک یہ رشتے ادھر ہی جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکار سکتا آیت الکرسی میں موجود ہے آیت الکرسی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب البکلا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو تین سو اکتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک کے لیے شیطان اس کے قریب نہ آئے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو پکارو اللہ نے پکارا نا آیت پڑھ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 صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدنا کی قبر پر عمر کی قبر پہ اسلام کے تو ہمیں کوئی چڑھ نہیں اس سے لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں یہ سیدھا بدت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں جیسے ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے یہاں پر وہ سلام پڑھیں گے جو حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے اندر اور دور دے وہاں پر جا کر وہ پڑھیں گے جو صحابہ کے سے صحیح صنعت سے ثابت ہے آیت نمبر کی نمبر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 یکشفسو اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو وہ یج وہ کم خلافا خلافا اور تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کے اندر یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر تمہیں سکونت دیتا ہے تمہارے بعد تمہاری اولاد کو اللہ الاحم کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے علی لمبا لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو اللہ کے اللہ کسی کو غائب میں پکارنا گوہا اس کو الہ بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت کلیئر کٹ آئے تھا یہ سب سے سخت آیت ہے غیر اللہ کو پکارنے میں پورے قرآن میں وہ عبادت اللہ کا عبادی اینی فا یہ آئے جو ہم نے پڑھی سورت النبل کی آیت نمبر باسٹھ تھی اب سورت البکرا کی ایک سو چھیاسی نمبر آئے وہ عباد کا عبادی اینی فا عنی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 ہاں اللہ کی حمد کرے دروشی پڑ کے پھر اللہ کو بکارے جامع میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو نمبر حدیث ہے کہ حمد اور دروت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو مانگے لیکن کیا ون وے ٹریفک نہ ہو فلستی جی بولی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے بل منو بھی اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کا حق ہے لہ الحم یار شدوم رشد و حد پا نمبر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 جہنم داخرین میں ان کو انقریب دوزخ میں ذریل و خار کر کے داخل کر دوں گا اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا یہ آیت حضور نے تلاوت کی جامعہ ترمزی سون نبی دعوت، سنن ابن ماجہ کی سیدی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا العبادہ دعا ہی عبادت ہے غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے پھر حضور نے یہی آیت پڑھی میں قال اور اب ہوں جب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 من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں سب مراد ہیں یہاں میں نے بتوں والی آیت نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے یہاں آیت لگائی ہے ایک پروفٹ اور ال العزم پروفٹ مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے عزم سے سورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھہتر مل مسیح مریم اللہ رسول عیسا بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی پب خلط من قبل رسول بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں وہ امو سے اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا کلا تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کے موتاج تھے اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے انظر کیفا لہم ال آیات دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں سم ضرورا یو فکون اور پھر ان مشرق عسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نسارا الٹے پھرے آئے تھے پڑھتے ہیں لیکن یہ بدکتے ہیں اُل اتاب دون ا مندون اللہ اے صلی اللہ وسلم آ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کن کی عیسا علیہ السلام ان کی والدہ کی مندون اللہ آ گیا لفظ مندون اللہ آپ کہیں گے جی ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن مندون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے مالا یم لکوقم بر رہا نفا یہ حضرت عیسا ان کی والدہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادہ ہو گیا یہ نفع نقصان کے بھائی عیسا بن مریم نفا نقصان کے مالک نہیں تو سعیدنا علی اور شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہو یا ہوتا ہے نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے عزم سے اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن کیٹیگوریکل کیٹاگری کلڈن اللہ سمی العلیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا یہ بڑی انٹلیکچوئل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اب <تصفح> مجھے بتائیے اس وقت چھ ارب انسان بےکب عزت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی چھ ارب لوگوں کی بات سونی نہیں سکتے دو یا تین سے زیادہ یہ بات سو نہیں سکتا انسان کی کیپبلٹی سے ہی باہر ہے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 قرآن میں تو باتل نہیں دا. یہ نہیں آگے آگے یہ آخری آئے اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے پلے تو زمانے بابو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں زون آنا جن ہستیوں کے بارے میں ذرا پکارو ہاں ان کو یہاں بت مراد نہیں ہے آگے آ رہا ہے فلا یم نکون اکشف در ولا تحویلا نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں اور جس ساڑتیں مصیبت آ رہی وہ پھیر دیتی سے پاک نے پاسے ٹر گئی ہاں یہ کہتے ہیں جہاں گیارہویں دسیبت آنے گی ہوئے تھے وہ ٹل جاتی ہے یہ وہی الفاظ ہے نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں یہ بتوں کے مارے میں آئے تھے نہیں اس آیت کا شان نزول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں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 برلوی دیوبندی اہل ادیس تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن فرشتے اور ابیا اکرام ہے کنزول امان احمد اب برلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی احمد نئیوی صاحب کے جو مرشد ہے نعمودی مراد آبادی انہوں نے بھی لکھا ہے یہاں مراد پیغمبر ہے شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بال لکھ دی ہے پیغمبر جن انسان فرشتے سارے شامل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما ہے جن کے بارے میں زو ہے نے ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہے کیا ہے الادینا وسیلا اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں سورت المائدہ کی آیت نمبر 35 میں جس میں پورا لیکچر میرا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے صحیح وسیلہ اور دروش متک اللہ وب دہلی وسیلا ایمان والو اللہ کا تکوا اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور وسیلہ کیا ہے جاہدوں ہی سبھی کی راہ میں جہاد کرو کوشش بھی کرو کتاب بھی کرو اللہ کی راہ میں نیک مال کرو یہ ہے وسیلہ وسیلے سے مراد نیک مال تو وہ پانچ وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور چار ثابت ہیں وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو 720085 ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو نیک امال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قریب جن کو یہ پکارے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکارے اقربو کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے وہ ارجون اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ خواب ہوں آزاد اور وہ تو خود اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں یہ بولتے تو کرتے اللہ کے حضور نیک امال بت کرتے ہیں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 بدلہ لوں گا ان مجرموں سے جنہوں نے میری آیات سے روح گردانی کی اب یہ کافروں کے بارے میں آتا ہے مسلمان بے شک کرتا رہے مسلمان جو ہے وہ کفر میں مبنی نظام کو چلاتا رہے یودون کے ساتھ دوسیاں گانٹ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے جی جی یہ تو کافروں کے بارے میں آتے ہے تو یہ قرآن کافروں کو دے دو باقی ویسے کافروں کے بارے میں ہے وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں جنہوں مسلمان ہونا ان کے بارے میں ہے نا ہم نے تو مسلمان بننا ہی نہیں صحیح تمہارے بارے میں کہاں سے ہونی یہ آیا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 اس روزے کو اس کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ تو یہ نو ذلیجہ پاکستان کے مطابق ہوگا یہ چند جو بےچارے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا تو ان بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب نو ضلع ہے لوگ پیدل آج کے لیے جاتے تھے تو امت چودہ سو سال تک اس وزیلے سے محروم نہیں ہے تو اس سے مران نوزل ہجا پاکستان کا ہے اور دوسرا الزامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نہ ہے ان بچاروں کو جو اس طرح کا غلط اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں تو اجتہاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کے اجتہاد کو نہیں ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو یوم اربا کبھی بھی نہیں آئے گا لہٰذا امریکہ میں جو اسلام از دا فاسٹس گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ کے لوگ تو ہمیشہ ہی اس وزیلے سے محروم رہیں گے ان مولویوں کی انٹرپریٹیشن کے تحت تو ان کا استحاد غلط ہے ہمارا اشتہاد صحیح ہے کہ یہ امت پوری آفاقی امت پوری انسانیت کے لیے دین ہے شب قدر بھی ہمارے حساب سے ہوگی یوم عرفہ بھی عمر اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں پہ تو وہاں روزہ ہی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے تو یوم عرفہ ہمارا تو کل چھ نومبر دو گیارہ کو ان امید ہے کہ آ... چار بج کے تو پچپن یا ستاون منٹ پچپن منٹ آپ رکھ لیں ختمے سیری ہے چار پچپن صبح چار پچپن سے پہلے پہلے سہری رکھ لیں کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں خود بھی رکھیں میں نے بھی گھر بات کی ہے اپنے بچوں کو بیوی کو والدہ کو روزہ رکھوائیں دو سال کے گناہوں کا فرق ایک سال گزرا ہوا اور ایک آئندہ لیکن اس سے مراد سہیلا گناہ ہے کبیرا گناہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے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 ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق اتا فرمائے کتاب و سنت اجماع کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے منحج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے محفظ سے اٹھنے کی دعا پڑھنے سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و الیک وما علینا الا البلاغ المبین